بسم اللہ الرحمن الرحیم دو نئی اصطلاحیں دہلی کی تہاڑ جیل میں دو سال گزارنے کی وجہ سے بندہ کو جیل کی اکثر اصطلاحات معلوم ہیں اور اب میاں والی جیل آ کر پتہ چلا کہ یہاں بھی وہی اصطلاحات رائج ہیں مثلاً سپرنٹنڈنٹ صاحب کو صاحب بہادر ان کے نائب کو ڈپٹی وارڈ کے انچارج کو ہیڈ وارڈر جیل کے داخلی مرکزی کنٹرول کے مقام کو چکر اور چکر کے انچارج کو چیف کہا جاتا ہے صبح و شام جب بیرکوں اور سیلوں کے دروازے کھولے اور بند کیے جاتے ہیں تو اس عمل کو گنتی کہا جاتا ہے ہندوستان میں قیدیوں کو نمبردار جبکہ یہاں میٹ کا عہدہ ملتا ہے باقی منشی کا عہدہ وہاں اور یہاں یکساں ہے اصطلاحات میں یہ یکسانیت اس لیے ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہ انگریز کا بنایا ہوا جیل مینول ابھی تک نافذ ہے اسی قانون کی برکت ہے کہ دونوں ملکوں میں جیلیں جرائم کی تربیت گاہیں بنی ہوئی ہیں اس قانون کو کون بدلے کیوں بدلے اور کس لیے بدلے کل کلا اگر کوئی سرفرہ مسلمان اس قانون کو بدلنے کی بات کرے گا تو اسے دہشت گرد اور گستاخ قرار دے دیا جائے گا البتہ میاں والی جیل میں آ کر دو نئی اصلاحیں معلوم ہوئیں نمبر ایک اڑدی سزائے موت وغیرہ کے بڑے قیدیوں کو بعض اوقات ہر دن ایک سیل سے دوسرے سیل میں منتقل کیا جاتا ہے اس عمل کو اڑدی کہتے ہیں نمبر دو سوال جیل کا کوئی قیدی جب سپرینٹنڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے سامنے اپنی کوئی گزارش یا التماس رکھتا ہے تو اس عمل کو سوال کہا جاتا ہے بعض قیدی چھوٹے ملازمین کو ان کی کسی ذاتی کے جواب میں یہ دھمکی دیتے ہوئے سنے گئے کہ ہم صاحب کو سوال کر کے تمہاری پیٹی اتروا دیں گے ان دو نئی معلوم ہونے والی اصطلاحات کے علاوہ اس جیل میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جب سپرینٹنڈنٹ صاحب آتے جاتے ہیں تو ایک اردلی بلند آواز سے ہوشیار کی صدا لگاتا ہے جس کے بعد سپاہی اپنے صاحب کو سلامی پیش کرتے ہیں اسی طرح صاحب کے جیل میں داخل ہونے اور نکلنے پر مخصوص تعداد میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں تاکہ کسی غفلت کی وجہ سے لازمی پروٹوکول میں کوئی سستی نہ ہو جائے جو کہ جرائم میں سب سے بڑا جرم ہے